جن کے نام تھا اور جنہوں نے مکہ مکرمہ کے اوپر سب سے پہلے اقتدار حاصل کیا بنو اسماعیل میں سے تقریباً بائیس سو یا تیئیس سو سال کے بعد ان تک با پہنچی تھی اور یہ قس نامی جو آدمی ہے یہ عربوں کی اور خاص طور پر بنو اسماعیل کی تاریخ کے بڑے نامور آدمی ہیں ان کا نام بڑے ذوق و شوق سے بعد میں بھی رکھا جاتا رہا ہے انہوں نے کچھ اپنی غیر معمولی سمجھداری کی وجہ سے اور عربوں کے قبائلی مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ نظام بنائے جو پہلی دفعہ نے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں کوئی بادشاہ نہیں تھا کوئی ایسے نوابیا ایسے بڑے لوگ وہ ان کی جو جذبہ حریت تھا یا جن میں ایک آزادی تھی اور معاشرے میں قبیلے کی بنیاد پر یا نسب کی بنیاد پر جو ایک برابری تھی اس میں کسی کو اپنا صدار یا بادشاہ بنانے کا رواج نہیں تھا کوئی مانتا بھی نہیں تھا آسان نہیں تھی ان پر حکومت کرنا تو اسی نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ پاور کو اختیار کو ڈی سینٹرلائز کیا اور مختلف شعبے وجود میں لے کر آیا ایک تو سب سے اہم شعبہ جو بعد میں صدیے تو چلتا رہا وہ اس نے دار الدوا قائم کیا مکہ برما میں حرم کے ایک طرف جس کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا دار الدوا مشورے کی جگہ تھی اور اس میں قریش کی مختلف شاخوں کے جو بڑے ہوتے تھے وہ بیٹھ کر اہم امور کے اوپر مشاورت سے ایک چیز طے کرتے اس سے یہ ہوا کہ یہ جو ادارتہ عرصہ چلے یا قریش کی جو سیادت قائم رہی اس میں اس مشورے کے انسٹیٹیوشن کا بڑا اہم ترین رول تھا اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں ہو وہ بھی اسی الندوہ میں ہی ہوئی حتیٰ کہ آپ کے قتل کی جو سازش ہوئی جس ہجرت کی بات جس میں آپ پھر مدینہ منورہ من کے نکلے وہ بھی اسی الندوہ کے اندر بیٹھ کر ہوئی تو یہ قریش کے ایک مشرق کی جگہ تو تھی اب تو ہر میں مکی کا نقشہ تھوڑا بدل گیا ہے جو لوگ آپ میں سے بہت پہلے سے آ رہے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ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 مرنگ یہاں پر نہیں ہوئی مسجد نبی کے اندر وہ چیز ٹھوکی نہیں گئی یہاں. ہر چیز باہر بنا کر, کر یہاں پر اتنی خاموشی کے ساتھ لگائی گئی کہ سلطان عبدالحمید کا یہ وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہے اسے یہاں پر شور شرارا نہ اس مسجد کے اندر اور کیسے قرآن پڑھا جاتا رہا اور چوبیس گھنٹے جب تک تعمیر ہوتی تھی اور پڑھنے اور جو لوگ تعمیر مثال لے رہے تھے وہ انہیں حافظوں کی کتنی بڑی تعداد ہے پورا قران جیسے اس کے گنبروں کے اوپر لکھا گیا اگر آپ کبھی دیکھیں وہ سارے گمبدوں میں اسلامین سے لے کے بن تک پورا قرآن دنیا کی خوبصورت ترین کیلیگرافی جو ایک خود ایک بہت بڑی ایک نمونہ ہے دنیا میں دیکھنے کے لیے کہ چھت پر جو کام اس پر ہوا تو جب وہ لوگ حرمان شریف ہینڈ اوور کر رہے تھے ان کو مجبور کر دیا گیا تو انہوں نے جنگ نہیں کیتی کے اندر اور کچھ شرائط کے اوپر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 سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں طواف کے لیے جگہ جو تھی وہ بہت ہی مختصر سی تھی اور تھوڑے لوگ ہوتے ہوں گے طواف کرنے والے بلکہ اس زمانے میں چالیس پینتالیس سال پہلے یا پچاس سال پہلے جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا تو عمرے جنہوں نے خاص طور پر حج کی حج کے موقع پر تو پھر رش بڑھ جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عام جو رش ہوتا تھا متاف کے اندر وہ ایک لکیر طواف کرنے والوں کی ہوتی تھی اور ہم لوگ جب زمانے میں طواف کرتے تھے تو ہر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 اس جگہ آ, ترکوں نے اپنی تعمیر کے اندر سیاہ پتھر کے ستون لگائے تھے سیاہ رنگ کے تین ستون تھے ہم اس جگہ دیکھا اس زمانے میں جب یہ جب یہ برآمدہ ہلایا نہیں جاتا ہلا کر پیچھے کر دیے تو وہ تین ستون تھے اور اس کا رنگ سیاح اس لیے آ, پسند کیا گیا یا اس لیے اس منتخب کیا گیا کہ یہاں پر ان کے جو سیاہ فیصلے تھے بعض خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا جو فیصلہ تھا آ, اس کی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 دیکھیں عام طور پر لوگوں کو یہ مغالتا ہے کہ اس وقت جو ایک چبوترہ بنا ہوا ہے حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے پرانی مسجد کے اندر ترکی مسجد کے اندر تو لوگ اس کو اصحاب صفا کا چبوترہ سمجھتے ہیں اور بڑے اہتمام سے نقل بھی پڑ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ حال کے وہ اصاب صفا کا چبوترہ نہیں ہے اور یہ تو مسجد ندی خدام کے بیٹھنے کی جگہ تھی جو بہت بعد میں بنائی گئی اصحاب صفحہ کا تو سیدھا اسی ریاض الجنا کی سید کے اندر اگر آپ پیچھے آئیں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 اس کو بڑے بہت بڑی ریسرچ ہے اس کے ذریعے سے طے کیا کون سا گھر اس کو اگر انسان پڑھے پھر مسجد نبی میں گھومے تو اس کو ایک تیسرے گھر کا آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے اور وہ ہے حضرت عباس کا گھر کیونکہ اس کے پرنالے کا نشان اوپر چھوڑ دیا گیا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ چونکہ منسلک ہے تو وہ بھی خیر عرض میں کر رہا تھا کہ اسی نے دار النگ بنایا تو وہاں پر تمام بڑے فیصلے کرنے کی جگہ بنایا ایک انسٹیٹیوشن اور تھا جس کو لوا کہ جو جنگ کا پرچم کہ جب جنگ کا فیصلہ ہوتا تھا تو ایک جھنڈا بنایا جاتا تھا اور اس جھنڈے کو باندھنے کا ایک عمل تھا ایک آفیشل اعلان ہوتا تھا جنگ کا اور وہ اس ادارے کو کہنے یا اس کام کو لوا کہا جاتا تھا ایک چیز تیسری چیز جو تھی وہ حجابت تھی اور یہ خانہ کعبہ کی خدمت سے متعلق چیزیں تھیں خانہ کعبہ کا غلاف ہو گیا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنا بند کرنا اس میں کسی کو جانے دینا یا نہ جانے دینا خانہ کعبہ کے لیے خاص طور پر جو ڈونیشنز آتی تھیں پوری دنیا سے لوگ جو چیزیں لاتے تھے اس کی ساری مینجمنٹ یہ ایک باقاعدہ ادارہ تھا ایک ادارہ سکایا کے نام سے تھا اور سکایا کا مطلب ہے ظاہر ہے پانی پلانا تو حاجیوں کو جاتے تھے تو یہ سہرا تھا اور پانی کا جو واحد ذریعہ تھا وہ زمزم تھا اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ چشمے نہیں تھے حجاز کے اندر اس جگہ مکہ کے اطراف کے اندر کنویں نہیں تھے زیادہ تو پانی کے لیے ایک بندوبست کیا اور اس کے لیے باقاعدہ ادارہ بنا اس کے حوض بنتے تھے اسے پانی کو جمع اسٹور کیا جاتا تھا اور پھر حاجیوں کے اکرام میں اس میں کشمش اور کھجورے ڈال کر اس پانی کو میٹھا بھی کیا جاتا تھا تو یہ یہ بھی ایک خدمت تھی جو قریش کے مختلف قبائل کے حوالے کی انہوں نے اور ایک ادارہ رفادہ کے نام سے بنایا جو کھانا کھلانے کا حاجیوں کی خدمت کا ایک تھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے پاس زیادہ راہ کم ہوتا تھا اور وہ بہت مشکلات سے حج کے لیے پہنچ تو جاتے تھے لیکن ان کے پاس مکہ کے قیام کے دوران اپنے کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا ویسے بھی اگر آپ اس دور کے اعتبار سے سوچے تو ہوٹلس کا کوئی رواج نہیں تھا کہ وہاں ہوٹل ہوں گے ہوٹلوں میں کھانا کھائیں گے اور یہ کھانے کی چیزوں کو بالکل ہی جو امید کھانا میں خاص جو کھانے پینے کی برہاس چیز ایک تو کھجور ہے وہ تو تجارت کی چیز تھی بھارت لیکن ویسے کھانا بیچنا جو ہے یعنی روٹی بیچنا یا کٹاوا گوشت بیچنا یہ عربوں کے جو مزاج کے خلاف تھا یہ اس کو اچھی چیز نہیں سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو اب انسانیت نے ترقی کی ہے تو پانی بھی بکتا ہے اور ہر چیز بکتی ہے ورنہ کھانے کی کو بیچنے کی بجائے اس کو مفت کھلانا اور اس کو عادت سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس کے تمام کرتے تھے ہمارے دیہاتوں میں کچھ عرصہ پہلے تک آج سے پچیس سال پہلے تک دودھ نہیں بیچا جائے اور لوگ کہتے تھے کہ دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو چونکہ ہر گھر میں اس کا بندوبست ہوتا تھا کسی کو ضرورت پڑ جائے تو دودھ مفت دیا جاتا تھا کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ دودھ بیچتے ہیں تو یہ بڑی خساست کی دلیل ہوتی تھی لوگ تانے کہتے تھے کہ تو وہ گھر ہے جو دودھ بھی بیچتا ہے یعنی ایک عام اتنی استعمال کی چیز ہے وہ بھی کسی کو مفت نہیں دیتے بیچتے تو اسی طرح اس سے کچھ پہلے زمانے میں کھانے کا رواج بھی یہی تھا تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ کھانے کا بندوبست کیا جاتا تھا اس میں عرب اپنی مہمان نوازی اور اپنی سخاوت کی مثالیں قائم کرتے تھے بڑے بڑے ہاس بنائے جاتے تھے جس کو جس کو چربی کے ذریعے سے اس کے اوپر لپائی چربی کی کی جاتی تھی تاکہ مٹی سے وہ چیز خراب نہ ہو اور اس کے اندر شوربا ڈال کر اور اس کے اوپر اس روٹی توڑ کے ڈالی جاتی تھی اور حوزوں سے لوگوں کو لوگ آتے تھے مختلف قبائل دیا جاتا تھا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ حضرت ہاشم جاب ہاشم جو تھے ان کو جو نام ان کا ہاشم پڑا وہ اسی بنیاد پر کہ یہ حاجیوں کے لیے روٹیاں توڑ کر اور تربی کے حوزوں کے اندر اس کو ڈبو کر اور پھر لوگوں کو وہ سرید جو کھلاتے تھے وہ ان کے نام تو امر تھا لیکن ان کا لقب ہاشم پڑ گیا کہ گویا کہ توڑ کر کھلانے والا روٹیاں روڑ کے کھلانے والا اور خدا جنے کتنے حاجی ہوتے تھے اسی سے لقب بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا یا آپ کے خاندان کا جو ہے یہ پڑا تو یہ ادارے انہیں قائم کیے قسع نے ان کے دو بیٹے بیٹے تو اور بھی تھے دو بیٹوں نے ان کی شہرت پائی قسع کے ایک کا نام بڑا جو تھا اس کا نام عبد الدار تھا اور جو چھوٹا تھا اس کا نام عبد مناف تھا تو ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یہ عبد مناف ہے ان کا نام آتا رہے گا اور یہ دونوں کی اولادوں کے درمیان ایک جو چچزاد بھائیوں کے درمیان جو مسائل ہوتے ہیں وہ رہے قبائلی نظام کے اندر چلتی تھی یہ ساری چیزیں یہ جو عبد الدار بڑا تھا تو اور لیکن عبد مناف نے اپنی زندگی میں اپنی باپ کی زندگی میں کس کی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل کر لی اور باپ کی گویا کہ جانشینی اسی طرف سمجھی جانے لگی لیکن ہاشم نے یہ کیا کہ اپنے تمام یہ جو مناسب ان کے پاس تھے کچھ تو اور قریش کی شخو کو دیے تھے تاکہ سب اکٹھے رہیں جو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے یہ حجابت اور نقابت اور لوا اور رفادہ اور یہ سقایا جو میں نے پانچ انسٹیٹیوشن آپ کو بتائے اور دارالدوا کی سربراہی یہ انہوں نے عبدالدار کو دے دی اپنے بیٹے کو اس خیال سے کہ یہ دونوں بیلنس ہو جائیں گے اس نے خود بہت کچھ کر لیا ہے اس کو میں یہ چیزیں دے دیتا ہوں تو وہ ہاشم کی اتنی کسائی کی اتنی حیثیت تھی کہ کس کا یہ سب کچھ ان کو دینا لوگوں نے مان لیا اور ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوا عبد مناف کی زندگی میں بھی ان بیٹوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا لیکن عبد المناف کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے اس پر عبدالدار کے ساتھ اولاد سے ان کی لڑائی ہوئی اور یہ چیزیں پھر تقسیم ہوئی اور کچھ عبدالدار کی اولاد کے پاس گئیں اور کچھ عبد مناف کی اولاد نے لڑ کر حاصل کی جن میں سے یہ جو رفادہ ہے کھانا کھلانے کا کام ہے سکایا ہے یہ ان کے ان کی اولاد کی طرف یہ چیزیں آئیں اور خانہ کعبہ کی تبلیت ہے یہ جو نقابت جس کو کہتے ہیں تو ان عبد مناف کے بیٹوں میں سے پھر جس کا ذکر آتا ہے وہ ہاشم ہے ہاشم بڑے جو سمجھدار آدمی اپنے دادا کو کے بعد ان کی شہرت بہت زیادہ ہوئی یہ وقت جب شام جاتے تھے یہ لوگ تو مدینہ منورہ سے گزرتے تھے مدینہ کو یسرب کہتے تھے یہ مدینہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ہوا وہ جا رہے تھے شام کی طرف تو یسرب میں ٹھہرے اور وہاں انہوں نے ایک نکاح کیا شادی کی خاتون سے سلما بنتے اس کا نام ہے اور یہ بنو نجار سے ان کا تعلق تھا یہ لفظ قبیلے کا ایسے یاد رکھیں کہ اب اس قبیلے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکت کے وقت میں پھر سے آتا ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ کا ننی سمجھ لے خاندان سے ایک تعلق تھا وہاں انہوں نے شادی کی کچھ عرصہ مہینہ دو مہینہ رہے اس قانون کے ساتھ اور پھر یہ شام چلے گئے کیونکہ یہ دو سفر کرتے تھے گرمیوں کے یمن اور شام کے تجارتی سفر اور ان سفروں کا غاز بھی اسی دور کے اندر ہوا تھا تو یہ شام گئے اور ان کا وہاں انتقال ہو گیا جس جگہ کو آج کل آپ غزہ کہتے ہیں شام کے اندر فلسطین کے اندر جگہ ہے جہاں پر ان کا انتقال ہوا فلسطین شام کا ایک صوبہ تھا ان کا انتقال ہو گیا اور اسے ان کے انتقال کے انتقال چند مہینے کے بعد ان کے ہاں یسرب میں بیٹا پیدا ہوا وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ پیدائشی طور پر اس کے سر پہ کچھ بال سفید تو ماں نے اس کو شہبا رہا شیبا بوڑھے کو کہتے ہیں کیونکہ بوڑھا آدمی کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں تھا تو بچہ لیکن چند بال سفید تھے تو کہا یہ بوڑھا ہے سفید سر لے سارا سر سفید نہیں تھا لیکن سر میں بال سفید تو یہ بچہ یسرف کے اندر ہی اپنی ماں کے پاس رہا البتہ یہ خبر مکہ میں مل رہی حاشم کے بھائیوں کو کہ ہمارے بھائی نے شام جاتے ہوئے ایک نکاح کیا تھا اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے ماں کے پاس جب یہ بچے کی عمر کوئی دس بارہ برس ہوئی تو ہاشم کے بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا یہ بھی عبد مناف کے ہی بیٹے تھے ان کو خیال آیا جیسے قبائلی عربوں کا مزاج تھا کہ جو نرینہ اولاد ہے اس کے اوپر ہوتا تو وہ اس کو لینے کے لیے یسرف گئے اپنے اس کو لینے کے لیے متعلق اپنے ہاشم کے بیٹے کو لینے کے لیے جس کا نام شیبا تو جب وہ وہاں گئے تو یہ ان کو یسرف سے باہر ہی کھیلتے ہوئے مل گئے عربوں میں کچھ خصوصیات تھی جیسا ان کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط تھا ان کا قیافہ، فیس ریڈنگ جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ مضبوط ایافا تھا یہ انسان کو دیکھ کر اس کے حسب نسب کا اندازہ بہت جلدی لگا تھے اور عجیب اس میں کارنامے ان کے تاریخی کتابوں کے اندر لکھے پاؤں دیکھ کر باپ کا اندازہ لگانا انگلیوں کے پوروں سے نسل کا اندازہ لگانا خاندان کا اندازہ لگانا چیرے کے نقوش سے تو یہ جو مطلب جب باہر یصرف سے باہر بچے کھیل رہے تھے مضافہ میں کسی میدان میں ان بچوں میں انہوں نے اپنے بھائی ہاشم کے نقشے پہچان کر ایک بچے سے بلایا اس کو قریب کیا اور پوچھا تو ان کو پتا چلا کہ واقعی اتنا یہ تیز ان کی وہ تھی پہچان لیا اس سے کہا کہ میں تمہیں مکہ لینے جانے کے لیے آیا ہوں اور ان کو ان کے باپ کا کچھ تعارف کرایا بارہ سال کا بچہ تھا اسے کہا کہ میں ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا یہ اس کو لے کر لینا آ گئے اس کی ماں سے ملے تو ماں کہاں چھوڑتی ہے ایک ہی بچہ وہ بھی مرحوم شوہر کا تو اس نے کچھ پسو پیش کیا خاتون نے تو انہوں نے اس کو ہاشن کا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے یہاں گمنامی کے اندر یہ یتیم بچہ پل رہا بڑھ رہا ہے میں تو اس کو اس کے باپ کی عزت اور اس کی حکومت اور اس کی وجاہت کی طرف لے کے جا رہا ہوں اسے تعارف حاصل ہوگا کہ یہ ہاشن بیٹا ہے اور تو اس پر اس کی ماں نے جب اپنے بیٹے کے مستقبل کو دیکھا کہ یہ تو اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا تو اس کو اجازت دے دی کہ ان کو لے جائے. یہ اس کو اونٹ پر بٹھا کر شہبا کو اپنے ساتھ مطلب مکہ میں داخل ہوئے لوگوں نے عام لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے سمجھا یہ غلام خرید کر لائیں یہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا تھا تو مدینہ میں یہ سب میں پیدا ہوا تھا تو لوگوں نے کہہ دیا کہ مطلب کے ساتھ ایک غلام ہے اور اس کا نام ہے عبد المطلب یعنی عبد کہتے ہیں غلام یہ مطلب کا غلام حالانکہ مطلب ان سگے چچت اچھا انہوں نے کہا لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ غلام نہیں ہے میرا بھتیجا ہے میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے لیکن زبان خلق پر ایک نام جب چڑھ جاتا ہے تو چڑھ جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں مائیں بچپن کے اندر کسی کو مٹھو کہ دیتی ہیں تو بےچارا چالیس سال پچاس سال میں مٹھو ہی ہوتا ہے اور وہ بےچارا بہت لوگوں کو کہتے رہتا ہے کہ میں مٹھو نہیں رہا وہ تو بچپن مٹھو تھا لیکن لوگ اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں تو اس ان کا نام بھی بس عبد المطلب جو دو چار لوگوں ہی کہا تو وہ عبد المطلب ہی پڑ گیا اور وہ اپنے جہاش اس کے بعد مطالب کا انتقال ہوا تو یہ جو سراہی یا سرداری ہوتی تھی یہ صفات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا تھا سمجھداری چاہیے مشورے کے اندر ایک اچھے مشورے کی اس کے بہت حد تک مثال اگر آپ میں سے کسی نے قبائلی معاشرت کو دیکھا ہو کسی درجے کے اندر بھی یا کوئی خاندان برادری کی پنچایتوں کو آپ نے دیکھا ہو تو وہاں آپ دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے اندر کسی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ہو جھگڑے چگانے کی اور نمٹانے کی صلاحیت ہو سخاوت ہو مزاج کے اندر خرچ کر سکتے ہو پچاس سو ستر بندہ جمع کر کے ان کو ان سے بات بھی کر سکتے ہو ان کو خلاف لا بھی سکتے ہو تو سرباہی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے جائے بے شک کو چھوٹے بڑے کا فرق اس میں کم ہو جاتا ہے پچ بھائی ہوتے ہیں لیکن خاندان کی سربراہی چھوٹے بھائی کے پاس آ جاتی صفات اس میں زیادہ ہوتی تو باوجود اس کے متعلق اپنی اولاد بھی لیکن ان کے بعد مکہ مکرمہ کی جو سربراہی تھی یا یوں کہلے کہ ان اداروں کی جو سربراہی تھی یا اس میں ایک عزت تھی وہ یہ جناب عبد المطلب کو ملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے ان کے ساتھ دو تین واقعات کا تعلق ہے اس کا حضور کے عہد کے ساتھ تعلق میں اس کا بہت بالاختصار اس کا ذکر کر لوں ایک تو یہ ہوا کہ ان سے جو بڑا تاریخی واقعہ ان سے وابستہ ہے وہ یہ کہ زمزم کی دریافت دوبارہ سے اثر نو وہ ان کے ہاتھوں ہوئی. ان خواب آیا تھا جس میں ان کو زمزم کا کنواں جو میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا کہ بنو خزا جب جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے بلکہ جب ایک طرح سے نکالے جائے تھے تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا اور خانہ کعبہ کی کچھ چیزیں بھی اس میں ڈال دی تھیں کوئی ہرن تھے کچھ اور خانہ کعبہ کی چیزیں تھیں سونے کے ہرن تھے کسی بادشاہ نے بھیجے تھے خانہ کعبہ کے لیے اس طرح کچھ اور خانہ کعبہ کے تبرکات تھے وہ اس کوئیں کے اندر ڈال دیے اور کوئیں کو پاٹ دیا اور جس طرح صحرام میں آپ نے دیکھا کہ اگر کسی چیز کا نشان مٹا دیا جائے تو پھر نہیں نظر آ ساری طرف ریتی ریت پتھر پتھر ہوتے تو وہ ان لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ ایک زمانے میں یہاں زمزم تھا کیونکہ یہ تو ایک ایسا جیسا لوک داستان ہوتی ہے قصے ہوتے ہیں باپ دادا سے سنتے اسماعیل اسلام میں قصہ ایسا نہیں تھا جو ان کی اولاد کو بھول لیکن اب پتہ نہیں تھا کہ ہے کہاں وہ اس کو لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا تو عبد المطلب کو خواب آئے کہ یہ وہ جگہ ہے زمزم کی اور یہاں پر خدائی کرو اور یہاں سے وہ کنواں نکلے گا اور وہ چیزیں بھی نکلیں گی جو خانہ کعبہ کی چیزیں اس کے اندر ڈالی گئیں تو انہوں نے چاہ کے لوگوں کو کہا کہ آؤ کھدائی کریں بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں کہا بعض میں آتا ہے کہ کسی کو نہیں کہا تنہا اس میں لگے تو جب آثار شروع ہوئے چیزیں نکلنا شروع ہو گئی تو قوم آ گئی اور انہوں نے کہا کہ تو مشترک چیز ہے ہم سب شریک ہیں اس کے اندر تو وہ کہنے لگے کہ نہیں اس سے کوئی شریک نہیں ہوگا میرے ساتھ اور یہ جب مجھے خواب آیا تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت مجھ سے چاہتی کہ میں اس کو نکالوں اور اس کی پھر نگرانی میرے ذمے ہو تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے کے لیے کہیں جاتے ہیں وہ فیصلے کے لیے خاتون کا انتخاب کیا جو بڑی کہانت کہتے تھے وہ کہانت سے وابستہ تھی لیکن اس دوران کچھ آثار ایسے نظر آئے میں اس کی تفصیل کو مختصر کر رہا ہوں کہ جس سے لوگ اس پر متفق ہو گئے کہ یہ اعزاز عبد المطلب ہی کے پاس رہنا چاہیے انہی کو اشارہ ہوا ہے تو وہی اس کو آخر تک پہنچائیں یہ وہ موقع تھا جب عبد المطلب کو اپنے دست و بازو میں کی کمی محسوس ہوئی اور انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے 10 بیٹے دیئے اس دن جب قوم آ گئی تھی اور ان کے ساتھ تھوڑی ریزننگ کر رہی تھی لتو لال آگے سے کہ یہ کیا کیسے ہوگا تو ان کا کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیئے اور 10 کے 10 بڑے بھی کر دیے اپ کو پتہ زمانے میں بچوں کے مرنے کا ریشو بہت زیادہ ہوتا تھا کہ وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ میرے ساتھ کسی لڑائی کے اندر کھڑے ہو سکیں تو کہا کہ ان میں سے ایک کو میں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قربان کروں گا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے جیسے ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کیا تو میں یہ یازبا کرنا چاہا تو میں بھی اس طرح ان دس میں سے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا وہ یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے یہ منت مانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو دس بیٹے دیے اور ان دس میں سے ایک عبداللہ تھے جن کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور یہ بھی قریش کے ایک بڑے معزز خاندان کی خاتون تھی تو جب بس ہو گئے اور بڑے بھی ہو گئے یعنی جوان ہو گئے تو انہوں نے جب ان میں سے کہا کہ اب میں کس کو ذبح کروں تو کس کو قربان کروں اللہ کے لئے تو قرآ ڈالا قرا ڈالا تو وہ عبداللہ کے نام کا نکلا جو ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے اچھا بعض لوگ اب یہ کہتے ہیں تاریخ نگاروں نے مورخوں نے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کو خود تعمل ہوا کہ عبداللہ کو ذبح کروں یا نہ کروں لیکن جو سیرت کے زیادہ مستند واقعات ہیں اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی تامل نہیں ہو اور انہوں نے چھری بھی اٹھائی اور عبداللہ کا بھی ہاتھ پکڑا اور چل پڑے کعبے کی طرف کیونکہ وہاں جا کر قربان کرنا تھا تو جو عبداللہ کا جو ننیال تھا یہ جو فاطمہ کا خاندان تھا وہ لوگ آئے اور ان کے ماموں اور دوسرے لوگ اور ان سے کہا کہ یہ تو اس یہ تو آپ کا سب سے بیٹوں میں سے بہت آ, اچھا بیٹا ہے تو آپ اس کی بجائے کوئی کوئی اور متبادل کوئی صورت اس قربانی کو پورا کرنے کی سوچیں تو کہا کہ کیا کیا جائے تو ایک اسی کہانت سے وابستہ خاتون کے پاس ہے کہ جی یہ تو منت ہے لالن پوری کرنی عربوں کے اندر اپنے قول کو پورا کرنے کا مزاج بہت زیادہ تھا اس زمانے میں جو بیعت تھی یعنی ایک جان کا جو بدلا تھا وہ دس اونٹ ہوا کرتا تو اس خاتون نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ عبداللہ کی جان اگر مطلب جا کے بدلے کا مطلب آج کل جس کو آپ دیت کہتے ہیں کسی سے کوئی بندہ غلطی سے مر جائے تو اس کی دیت ادا ہوتی ہے قتل خطا کے اوپر تو وہ دس اونٹ تھی اس زمانے کے اندر تو انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ دس اونٹ ایک طرف رکھیں اور عبداللہ کو دوسری طرف رکھیں اور دونوں پر قرا ڈالیں اگر دس اونٹ نکل آئیں تو بس دس اونٹ قربان کر دیں عبداللہ کی جان بچ جائے گی اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو دس اونٹ اور بڑھا دیں اور دوبارہ کوڑا ڈالیں اس طرح یہ طریقہ یہ شروع کیا عبداللہ کا نام ایک طرف دس اونٹ دوسری طرف قورا ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا پھر دس اونٹ اضافہ کیا پھر قور ڈالا پھر عبداللہ کا نام نکلا تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ چھٹی دفعہ ساتویں دفعہ آٹھویں دفعہ نویں دفعہ اور پھر دسویں دفعہ جب انہوں نے اب اونٹوں کی تعداد سو ہوئی ہر دفعہ دس دس اونٹ بڑھاتے گئے جب اونٹوں کی تعداد سو ہو گئی اور انہوں نے ڈالا تو اب جا کر اونٹ نکلے. اس وقت انہوں نے وہ سو اونٹ ذبح کیے اور اس وقت سے اربوں میں ایک جان کا بدلہ سو اونٹ قرار پایا جس کو اسلام نے بھی برقرار رکھا اور آج بھی ہمارے ہیں دیت سو اونٹ ہی یہ اس وقت سے یعنی عبد المطلب کے اس عمل کے بعد سے جس کے نتیجے میں عبداللہ کی جان بچی لیکن اس کی وجہ سے عربوں نے بہرحال جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی جان اللہ تعالیٰ شانوں نے قبول کر لی لیکن ایوز کے اندر مینڈا زبا ہوا ایسے ہی عبداللہ کیبا ہوئے لیکن عرب ان کو زبی کہتے تھے جیسے اسماعیل کو زبیح کہتے ہیں اسی لیے ایک دفعہ دیہاتی آیا جو رسول اللہ خاندان سے واقف تھا اور پرانی تاریخ جانتا تھا صحابہ بیٹھے تھے اس نے حضور کو مخاطب کیا اے دو زبی کے اولاد تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ایک زبی تو اسماعیل تھے یہ دوسرا زبیح کون ہے جس کی طرف اس نے آپ کو بلایا ہے کہ دو زبیحت کا میرے والد عبداللہ کا یہ کہہ رہا ہے کیونکہ میرے والد کو بھی اسی طرح میرے دادا نے پھر اپنے صحابہ کو بات پوری بتائی اور کہا کہ کیسے سو اونٹوں کے عوض کے اندر میرے والد کے کی بجائے وہ سو اونٹ زبا کیے گئے اور اس سے ان کی ان کی قربانی کو گویا پورا کیا گیا یہ عبداللہ جو رسول اللہ وسلم کے والد تھے ان کی شادی آمینہ بنتے واحب سے ہوئی یہ بھی قریش کے بڑے موز خاندان سے ان کا تعلق تھا اور صرف پچیس سال کی عمر میں شادی کے چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہوا اور وہ بھی اسی طرح ان کے والد نے ان کو خجورے لینے کے لیے یسرف بھیجا مدینہ بھیجا خجورے آپ کو پتا باغات خجوروں کے مدینہ میں مکہ میں تو نہیں ہیں تو وہاں یہ گئے اور تو یہ جب واپس تقریباً آنے ہی والے تھے وہاں سے تو اس دوران ان کا وہیں پر انتقال ہوا اور بیشتر مورخین کے نزدیک سیرت نگاروں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی okay, چند مہینے بعد پیدائش ہوئی ہے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ کی پیدائش ہو چکی تھی اور آپ کی عمر دو ماہ تھی اس وقت تو ان کا پچیس سال کی عمر میں انتقال ہوا اور انہوں نے ایک مختصر صدر کا چھوڑا اس ترکے کے اندر تھوڑے سے کچھ اونٹ تھے اور ایک لونڈی تھی جن کا نام برکت تھا مگر ان کو اس نام سے تو نہیں جانتا واقعات میں بات ہے وہ ام ایمن کے نام سے آتی ہیں یہ وہ ام ایمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گود کے اندر پلے اور بڑھے اس کے بعد وقت تو پورا ہو گیا اگلے جمع میں شاء جو کریں گے ایک واقعہ اور بہت اہم ہے اور وہ واقعہ ہے صاب الفیل والا جسے قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس سے منسق جو کچھ چیزیں ہیں اس کا ذکر انشاء اللہ درشن ہوگا الحمد اللہ رب